لیکچر ٹوینٹی فائیو السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم ایکسپریشن ٹریز کے بارے میں بات کر رہے تھے بلکہ میں نے گفتگو اس طرح شروع کی تھی کہ ٹریز کا استعمال کمپیوٹر سائنس میں اور بھی کئی جگہ ہوتا ہے اور دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں کمپائلرس کی اور ڈیٹا بیسز کی جس میں کہ کمپائلر کے کیس میں سی پلس پلس یا دوسری لینگویجز جب ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں سی پلس پلس سے یا جاوا سے مشین کوڈ میں تو کیا ہوتا ہے اور اس دوران میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح ٹری لائک اسٹرکچر جو ہیں ڈیٹا اسٹرکچر وہ استعمال میں آتے ہیں وہاں پہ ہم نے ایک ایکسپریشن ٹری کو بھی دیکھا جس میں کہ سمپلی عام میتھمیٹیکل ایکسپریشن جو ہیں ان کا ہم نے ایک ٹری بنایا تھا آئیے آج ہم صرف اس ایکسپریشن ٹری کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ اس کی کیا خاصیت ہے اور اس سے ہم کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں اور فائنلی ہمیں اگر وہ ایکسپریشن ٹری بنانا پڑے تو وہ ہم کیسے بنائیں گے تو میں آپ کو واپس اس ایکسپریشن ٹری کی مثال کی جانب لیے چلتا ہوں جو کہ میں نے اس سلائڈ پہ دکھایا ہے یہ دیکھیے یہ وہی ایکسپریشن ہے جس میں اب لیفٹ سائڈ پہ اے پلس بی ٹائم سی اور رائٹ right سائٹ پہ d times e پلس ایف ٹائمس جی کا میں نے ٹری بنا دیا ہے البتہ یہاں پہ میں نے چند باتیں لکھی ہیں وہ یہ کہ دا انر نوٹس کنٹین آپریٹرس وائر لیف نوٹس کنٹین آپرینس آپ کو یاد ہوگا کہ ٹری کے بارے میں ہم نے نوٹس کی دو خاصیتیں بیان کی تھی کہ کچھ نوٹ جو ہیں وہ ان نوٹس ہوتے ہیں اور کچھ نوٹس جو ہیں وہ leaf نوٹس ہوتے ہیں لیف جو ہیں وہ ایسے نوٹس ہوتے ہیں جن کے لیفٹ اور رائٹ لنکس جو ہیں یا لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز دونوں نل ہوتے ہیں اور یہ عموماً ٹری کے بالکل نچلے لیول پہ آپ کو ملیں گے تو وہ ہوئے لیف نوٹس لیکن لیف نوٹس جو ہیں وہ پھر اندر کے جو نوٹس ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جن کو ہم پیرنٹ نوٹس بھی کہتے رہے ہیں لیکن یہ ٹری کی خاصیت ہے کہ اس میں کچھ انر نوٹس ہوں گے اور کچھ لیف نوٹس ہوں گے تو اب ان دو ڈیفینیشن کو لیتے ہوئے دوبارہ اس, اس ٹری کو دیکھیے کہ اس میں جتنے انر نوٹس ہیں یعنی کہ وہ نوٹس جن کا لیفٹ یا رائٹ right یا دونوں چائلڈ موجود ہیں وہ ان میں ہمیشہ ایک آپریٹر ہے اس کے میں پلس یا ملٹیپلیکیشن جبکہ لیف نوٹس جو ہیں جتنے بھی لیف نوٹس ہیں وہ سارے آپس پہ مشتمل ہیں یعنی کہ اے بی سی ڈی ای ایف اور فائنلی جی اچھا یہ ٹری جو ہے یہ بائنری ہے جو کہ میں نے اب لکھا ہے کہ the tree is binary because the operators are binary یہ ہم نے جب انفکس اور پوسٹ فکس ایویلوشن والی کاروائی کی تھی اسٹیکس کے سلسلے میں تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ بائنری آپریٹر جو میتھمیٹکس میں ہوتے ہیں ان کو دو آپریٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر وہ انفکس ایکسپریشن میں ہم استعمال کریں تو یہ دونوں آپرینس اس بائنری آپریٹر کے ایک لیفٹ پہ اور دوسرا اس کے رائٹ right پہ آتا ہے یعنی فرض کریں آپ کے پاس پلس سائن ہے تو آپ عموماً اس کو لکھیں گے ٹو پلس اگر ملٹیپلیکیشن ہے تو 5 ٹائم سکس ہاں کچھ آپریٹرس جو ہیں وہ یونیری آپریٹر ہو سکتے ہیں جیسے کہ مائنس نگیشن یا بولین ایکسپریشن میں ناٹ نوٹ آف این ایکسپریشن البتہ یہاں پہ اس ٹری میں جتنے آپریٹر ہیں وہ بائنری ہیں جس کی بنا پہ یہ ایکسپریشن ٹری بائنری ٹری ہے یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ بائنری سرچ ٹری نہیں یہ بائنری ٹری ہے صرف اس میں وہ بات نہیں کہ ایک نوڈ جو ہے اس کے لیفٹ کے اوپر جو نوڈ ہے یا لیفٹ پہ جو سب ٹری ہے اس میں ویلو اس نوڈ کی ویلو سے کم ہیں اور اس کے رائٹ right میں جو سب ٹری ہے اس میں ویلیوز زیادہ ہیں۔ یہاں پہ تو ایسی کوئی بات اصل میں بنتی ہی نہیں یہ تو ایک ایکسپریشن ہے اس میں کوئی آڈر یا سورٹرڈ آرڈر ہونے کی بات نہیں ہے تو یہ ایک بائنری ٹری ہے بائنری سرچ ٹری نہیں تو دوبارہ اس ٹری کو دیکھیے کہ یہاں پہ اب انر نوٹ جو ہیں وہ سارے بائنری آپریٹرس ہیں اور جتنے لیف نوڈز ہیں وہ بائنری آپریٹر کے ارد جو آپ ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن وہ لیف نوڈ ہیں البتہ یہ دیکھیے میں نے لکھا ہے کہ this از ناٹ نیسری یعنی کہ ایکسپریشن ٹری ہمیشہ بائنری ٹری ہونا لازمی نہیں اگر آپ کے پاس کوئی یونیری آپریٹر جیسے نگیشن تو اس کیس میں آپ کے پاس ایک نوڈ ہوگا جس میں فرض کریں مائنس اور اس کے نیچے صرف ایک لیف نوڈ ہوگا جس کا مطلب ہوگا کہ اس آپ کو نگیٹ کر دو یعنی کہ اس کی ویلو لے کے اس کو نیگیٹو کر دو اب اگر ہمارے پاس یہ ایک بائنری ایکسپریشن ٹری بن جائے تو دیکھیے ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں جو پہلی بات ہم کرنا چاہیں گے وہ ہے اس کا ٹریورسل تو فرض کریں ہم ایک ایسے ٹری کا ان آڈرسل کرتے ہیں تو آئیے دیکھیے اب یہ ٹری جو ہے اس پہ میں وہ انڈر ٹریورسل روٹین چلاتا ہوں اور اس کو میں روٹ نوٹ دیتا ہوں جہاں پہ پلس اگر آپ ان آڈر ریورسل کریں اور اگر آپ کو مہارت حاصل ہو گئی ہے تو آپ فورن کہیں گے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا اگر آپ سی آؤٹ یا پرنٹ کر رہے ہیں اے پلس بی ملٹی پلائی بائی سی پلس ڈی ملٹی بائی ای پلس ایف ملٹی بائی جی جو کہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اب دکھایا ہے کہ اے پلس بی ٹائمس سی پلس ڈی ٹائمس ای پلس ایف ٹائمس جی البتہ اس کو دیکھتے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ پرنتھیسیز میری کہاں پہ گئی وہ پرنتھیسیز تو غائب ہو گئی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس طرح کے ایکسپریشنز جب لکھے تھے تو وہاں پہ یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ انفکس نوٹیشن میں اگر پلس اور ملٹیپیکیشن اکٹھے آ جائیں تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ملٹیپیکیشن پہلے ہوگی کہ پلس پہلے ہوگا یا اگر ڈویژن بیچ میں آ جائے اور مائنس بھی بیچ میں آ جائے تو پہلے کون اور بعد میں کون وہاں پہ ہم نے بات کی تھی آپریٹر پرسڈنس کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپریٹر پرسڈینس جو ہے ہم نے جب ہم نے ان فکس کو پوسٹ فکس میں کنورٹ کیا تھا تو اس وقت ایکچولی ہم نے ایک روٹین لکھی تھی جو کہ آپریٹرس کا پریسیڈینس بتاتی تھی یعنی کہ ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ پلس سے زیادہ پریسیڈنس رکھتی ہے تو اگر کوئی آپ کو کہے ٹو پلس تھری ملٹیپلائی بائی فور تو آپ تھری ٹائمس فور پہلے کرتے ہیں اور پھر اس میں دو جمع کرتے ہیں یہ خیر اصول ہم اب اپنے میتھمیٹکس میں اتنا استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں اس طرح نہیں سوچتے کہ بھئی یہاں پہ پرنتسیز نہیں ہے تو اب میں کیا کروں یہ اب آپ کو آلموسٹ عادت سی پڑ گئی ہے لیکن جب ہم نے وہ انفکس سے پوسٹ فکس کاروائی کی تھی تو کمپیوٹر کو تو ایسی کوئی عادت نہیں ہوتی وہ تو عادت آپ کو ڈالنی پڑتی ہے اپنے پروگرام کے ذریعے وہاں پہ ہمیں یہ فنکشن لکھنی پڑی تھی اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا میں نے ٹری بنایا یہ فی الحال میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹری بنا کیسے وہ ابھی ہم بنائیں گے لیکن فرض کریں یہ بن گیا جب میں نے اس کو ٹریورس کیا ان آرڈر میں تو مجھے ان فکس فارم اس ایکسپریشن کی مل رہی ہے البتہ وہ پرنتھسیز غائب ہو گئی اگر میں چاہوں کہ وہ پرنتھسیز واپس آ جائیں کسی طرح میرے یہ جو انڈر ٹریورسل روٹین ہے وہ پرنتسیز کو صحیح جگہ پہ دوبارہ ڈال دے تو پھر ہم کریںڈسل یعنی میں کیا چینجز کریں تو آئیے وہ میں آپ کو اس سی پلس میں اس طرح دکھاتا ہوں کہ یہ ان آرڈر وہی روٹین ہے جو کہ ایک ٹری نوڈ کو لیتی ہے اور سب سے پہلے وہ چیز چیک کرتی ہے کہ ٹری نوڈ جو آیا ہے وہ نل تو نہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت in آڈر فورن ایک ان آڈر ریکرس کال میں ٹری نوڈ گیٹ لیفٹ بھجواتی تھی اس کے بعد پھر وہ ٹری نوڈ جو ہے اس کی انفو کو پرنٹ کرتی تھی اور پھر انڈر ٹری نوڈ گیٹ رائٹ کر کے رائٹ سب ٹری پہ کال کرتی تھی لیکن دیکھیے میں نے یہاں پہ کہاں پہ مختلف جگہ پہ سی آؤٹ پرنتسیز میں نے کی ہے تو آپ دیکھیے کہ پہلے ان آرڈر ریکرس کال سے پہلے میں نے سی آؤٹ اوپن پرنتسیز کر دیا پھر جب ان آرڈر ٹری نوڈ گیٹ لیفٹ ختم ہوئی یعنی کہ اس کے بعد تو میں اب سی آؤٹ کلوز پرنتھسیز کر رہا ہوں اس کے بعد پھر وہی کال کے ٹری نوڈ میں جو انفو ہے اس کو پرنٹ کرو لیکن دیکھیں کہ پھر ریکرس کال ٹری نوٹ گیٹ رائٹ سے پہلے میں پھر سی آؤٹ اوپن پرنتسیز پھر وہ ان آرڈر ٹری نوٹ گیٹ رائٹ ریکرسو کال اور فائنلی سی آؤٹ کلوز پرنتسیز یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پرنتھسیز اوپن اور کلوز کو سی آؤٹ کرنا اس خاص ترتیب سے کہ میں کیوں کر رہا ہوں یا ایسے اس کو کیوں لکھا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ایک ان آرڈر کال کرتا ہوں ایک لیفٹ ٹری پہ یا رائٹ right ٹری پہ تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے جو بھی ایکسپریشن یا جو سب ایکسپریشن پرنٹ ہوگا اس سے پہلے ایک اوپن پرنتسیز لگ جائے اور اس کے بعد ایک close لگ جائے اندر اس کے وہ سب ایکسپریشن یا وہ سب ٹری جو کہ ایک سب ایکسپریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ بے شک جتنا بڑا ہو وہ ریکرسلی پرنٹ ہو جائے گا لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں اس کے ارد گرد جو ہے لگا دوں گا. اب اگر ہم اس in order کو چلائیں یعنی کہ ہمارا یہ جو ایکسپریشن ٹری ہے اس پہ اس in order کو چلائیں جس میں open اور کلوز ریکرسو کال سے پہلے اور بعد میں پرنٹ ہو رہی ہے تو پھر سوچیے کہ نتیجہ کیا نکلے گا وہ خیر میں آپ کو اس اگلی سلائیڈ پر دکھاتا ہوں کہ اب اور یقیناً اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ دیکھیے کہ میں نے روٹ نوٹ سے جب کاروائی شروع کی تو سب سے پہلے میں اوپن پرنتس پرنٹ کی اور اس کے بعد میں روٹ نوٹ سے لیفٹ ہوتے ہوتے اے تک پہنچتا ہوں اور پھر فائنلی اے پرنٹ ہوتا ہے اے کے بعد پلس لیکن دیکھیے جب میں پلس پہ آتا ہوں یہ جو لیفٹ مورس پلس نوڈ ہے یہاں سے پھر ایک ریکرسو کال شروع ہوتی ہے جو کہ سب یہ جو سب ٹری سٹار یا ملٹیپیکیشن بی سی والا ہے اس کی جانب جائے گی لیکن اس ریکرسو کال سے پہلے اور اس کے بعد میں نے سی آؤٹ اوپن اور کلوز پرنتھس چونکہ لکھا ہے تو دیکھیے جو بی ٹائم سی ایکسپریشن ہے اس کے ارد گرد آ جاتی ہیں اور پھر پورے پلس پرنتھس b ٹائم سی پر ارد گرد بھی پرنتھس آ جاتی ہیں اور اسی طرح جب میں روٹ سے جو بالکل ٹاپ پہ ہے اس کے رائٹ سب ٹری کی جانب ریکرسیولی کال کرتا ہوں تو جب بھی کوئی ریکرسو کال شروع ہوتی ہے تو ادھر اوپن پرنتسیز اور اس کال کے ختم ہونے پہ کلوز پرنتسیز آ جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں دیکھیے ایکسپریشن جو ہے, ہے تو انفکس لیکن اس میں اب پرنسیز ہونے کی وجہ سے پریسیڈنس کا مسئلہ بالکل حل ہو گیا اچھا اب ٹری پہ ہم نے ان آرڈر ریورسل تو کیا اب یہاں پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ فرض کریں ہم اس کا پوسٹ آڈر ریورسل کرتے ہیں تو اب سوچئے کہ جو چیز پرنٹ ہوگی ہوگا تو وہ ایکسپریشن اس کی کیا فارم ہوگی یہاں پہ پھر وہی کہ کوئی حیران کن بات نہیں وہاں پہ پوسٹ آڈر ریورسل کی بنا پہ پوسٹ فکس ایکسپریشن ہی باہر آئے گا جو کہتے کہ right ہیں اور پھر پیرنٹ کی طرف آتے ہیں تو اس بنا پہ دیکھیے کیا ہوگا کہ پہنچیں گے لیکن آپ پلس نہیں پرنٹ کریں گے آپ اس کے رائٹ right کی جانب چلے جائیں گے फिर پہ پہنچیں पहुंचेंगे وہاں پہ ابھی ملٹیفیکیشن نہیں پرنٹ کریں گے بلکہ اس کے لیفٹ پہ آپ بی تک پہنچیں گے بی کے چونکہ لیفٹ اور رائٹ right لنکس جو ہے وہ نل ہے یعنی کہ یہ ایک لیف نوڈ ہے تو فائنلی بی پرنٹ ہوگا اس بنا پہ اس سب ٹری کا جو پوسٹ فکس ایکسپریشن ہے وہ بنا اے پھر بی پھر سی اور پھر فائنلی ملٹیفکیشن اور پھر پلس اور یقیناً جب آپ اس کی دانی جانب جائیں گے اور اس کا پوسٹ آڈر ریورسل تو جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ ڈی ای ملٹیپیکیشن ایف پلس جی اسٹار اور فائنلی پلس اور یہ دیکھیے اب اس کا مکمل پوسٹ فکس ایکسپریشن بن گیا جو کہ ٹری جو ہے اس کی حالت وہی ہے اس کو ہم نے کچھ نہیں کیا سمپلی ہم نے اس پہ جو ٹریورسل ہے اس کو چینج کیا تو اس کا پوسٹ فکس ایکسپریشن اب سامنے آ گیا اس سے کیا حاصل ہوا کہ اگر ہمارے پاس یہ ایکسپریشن ٹری ہے تو ہم بڑے اطمینان سے اس کا انفکس اس کا پوسٹ فکس یا اس کا پری فکس ایکسپریشن بھی بنا سکتے ہیں سمپلی ریورسل کے ذریعے یہ بھی آپ دیکھیے کہ پوسٹ فکس جو اس کی فارم ہے اس میں ہمیں پرنتسیز کی ضرورت نہیں یہ آپ کو بات پہلے سے یاد ہوگی کہ پوسٹ فکس ایکسپریشن میں پریسیڈنس جو ہیں وہ بالکل مکمل طور پہ یقینی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو پرنتھ سیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹری بنائیں کیسے میں نے ایک بات کہی تھی شروع میں کہ کمپائلر تو یہ بناتا ہے لیکن یہ کورس ابھی کمپائلر کنسٹرکشن نہیں وہ تو بار کی کاروائی ہے وہاں پہ بھی ہم یہ ٹری بنائیں گے لیکن وہ ایک مختلف طریقے سے بنے گا فی الحال ہم اس ایکسپریشن ٹری تک گفتگو محدود رکھتے ہیں جس میں کہ چلیں بائنری آپریٹرس ہیں اور اس میں آپس ہیں تو آئیے دیکھیں کہ یہ ٹری ہم کیسے بنا سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی میتھمیٹیکل ایکسپریشن دے جس میں بائنری آپریٹرس ہیں تو دیکھیے سلائیڈ پہ کہ ایلگردم ٹو کنورٹ پوسٹ فکس ایکسپریشن ان ٹو این ایکسپریشن ٹری یہ ہم کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک ایلگریدم بنائیں جو کہ پوسٹ فکس ایکسپریشن کو ایک ایکسپریشن ٹری میں آ, تبدیل کرے گا اسی بات پہ میں کہتا چلوں کہ دیکھیے میں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی اگر پوسٹ فکس ایکسپریشن دے یعنی کہ میتھمیٹیکل ایکسپریشن جو ہے وہ شرط ہے کہ وہ پوسٹ فکس فارم میں ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں فکس میں فارم دے دو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اس فارم میں دو البتہ ہم شروع کے کورس, اس کورس کے شروع میں یہ کر چکے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی فکس ایکسپریشن دے اس سے ہم پوسٹ فکس ایکسپریشن کیسے بنائیں گے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی ہمیں یہ ڈیٹا دے گا وہ ہمیں لازمی پوسٹ فکس میں دے یہ ضرور ہے کہ اگر ہمیں انفکس ایکسپریشن ملا ہے فرض کریں آپ ایک اسپریڈ شیٹ پروگرام میں بیٹھے ہیں جس میں کسی نے ایک سیل کے اندر ایکسپریشن میتھمیٹکل ایکسپریشن ٹائپ کیا ہے یقینا چونکہ سب کی عادت ہے کہ وہ انفکس فارم استعمال کرتے ہیں تو وہ ایکسپریشن انفکس فارم میں ہوگا اب چلیں یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ کسی نے ہمیں ان فکس ایکسپریشن دے دیا ہم یہ کریں گے کہ اس کو پہلے پوسٹ فکس ایکسپریشن بنائیں گے اور پھر اس پوسٹ فکس ایکسپریشن لے کے اس کو فوراً ایویلویٹ نہیں کریں گے ہم اس کا ایک ایک ایکسپریشن ٹری بنائیں گے تو آئیے اب سلائڈ پہ میں اس کے باقی جو مراحل ہیں اس ایلگردم کے اس کے بارے میں کچھ ذکر کرتا ہوں دوسری بات جو میں نے لکھی وی آلریڈیو ٹو کنورٹ این انس ایکسپریشن ٹو پوسٹ فکس یہ یقیناً ہم پہلے کر چکے ہیں اب جب ہمارے پاس ایک پوسٹ فکس ایکسپریشن آ گیا تو اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ read اے سمبل فروم دا پوسٹ فکس ایکسپریشن یعنی جو پوسٹ فکس expression جو آپ کو ملا یا آپ نے بنایا اس میں سے ایک سمبل لیں if the symbol is an اوپرنڈ پوٹ اڈ این اے ٹری نوڈ اینڈ پوش اٹ آن اٹیک دیکھیے یہاں پہ کیا کیا ہے ان جو پوسٹ فکس expression ہے اس میں آپریٹر ہوں گے آپ ہوں گے اگر تو آپ کو ایک آپرینٹ ملا یعنی کہ آپ نے پوسٹ فکس ایکسپریشن کو لیفٹ سے رائٹ right ریڈ کرنا شروع کیا تو اف دا سمبل از این آپ پوٹ این اے ٹری نوڈ یعنی کہ اس کا ایک tree node بناو, اور اس کو ایک سٹیک پہ پش کر دو ٹری نوڈ کیسے بنتا ہے یہ تو ہم ٹری جب بناتے ہیں اس میں یہ کاروائی ہوتی ہے یاد ہے آپ کو وہ ٹری نوڈ کلاس یا وہ فیکٹری جس کو ہم کچھ ڈیٹا دیتے ہیں تو وہ اس سے ایک ٹری نوڈ آبجیکٹ بنا کے ہمیں دے دیتی ہے جس کو پھر ہم ٹری میں کہیں لگا دیتے ہیں انسرٹ کے ذریعے یا اندرونی طور پہ انسرٹ جو ہے اس کو جب ہم ڈیٹا دیتے ہیں تو وہ ٹری نوڈ خود بنا کے اس میں وہ ہمارا ڈیٹا ڈال کے ٹری میں کہیں لگا دیتا ہے خیر یہاں پہ اب ہم اس طرح ٹری فورن نہیں بنا رہے ہم پہلے اس کا ایک نوٹ بنائیں گے یعنی کہ وہ ٹری نوڈ فیکٹری سے ہم ایک نوڈ آبجیکٹ بنوا کے اس میں اپنا ڈیٹا ڈال کے اور پھر کیا کریں گے اس کو سٹیک پہ پش کر دیں گے اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیک کے بارے میں یا بلکہ مختلف ڈیٹا سٹرکچرز میں ہم ہمیشہ ٹیمپلیٹس کا استعمال کرتے آئے ہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سٹیک میں کبھی ہم انٹیجرز کبھی کیریکٹرس کبھی سیمبلز اور آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم ٹری نوڈ کو پش کر رہے ہیں یعنی کہ ہم ایک ایسا سٹیک ڈیٹا ٹائپ رکھنا چاہتے ہیں جس میں ہم جس مرضی قسم کا ہمارے پاس ڈیٹا ہو جس قسم کا ڈیٹا ہو ہم اس کو پش کر سکیں تو یہاں پہ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کاروائی میں ہمیں ایک سٹیک درکار ہوگا جس کے جو ایلیمنٹس ہیں یعنی کہ جو ڈیٹا آئٹم پہ پش ہوں گے یا یقیناً pop بھی ہوں گے وہ ٹری نوڈ ٹائپ کے آبجیکٹس ہوں گے اور چونکہ ہم نے stack data type میں استعمال کیے ہیں تو ہمیں اسٹیک کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا ہم بڑے اطمینان سے وہ اسٹیک روٹین جو ہم نے لکھی ہیں ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں بس ٹیمپلیٹ میں ہمیں ٹری نوڈ کہنا پڑے گا اور اسٹیک جو ہے بڑے آرام سے ہمارے ٹری نوڈس کو لے کے رکھ لے گا اچھا اب آگے چلیے یہ تو ہوئی کاروائی کہ اگر آپ کے پاس آپ ہے جس کے بارے میں تو اس کو ٹری نوڈ میں ڈالو ایک ٹری نوڈ آبجیکٹ بنا کے اس کو اسٹیک میں ڈال دو فائنلی سمبل از این آپ اور ہمارے کیس میں آپ جو ہے وہ یہ بائنری آپریٹر ہوں گے پلس مائنس ملٹیپیکیشنشن اور ڈیویژن فی میں نیگیشن کو نہیں کنسیڈر کر رہا تو اگر سمبل از این آپریٹر پاپ ٹو ٹری نوڈ فرام دا اسٹیک فارم ا نیو ٹری نوڈ ود آپریٹر ایز دا روٹ اینڈ دا ٹو ٹریز ٹی ون اینڈ ٹی ٹو ایز لیفٹ اینڈ رائٹ سب ٹریز اینڈ پش دس ٹری آن یہ بات ذرا لمبی ہو گئی کہ اسٹیک میں ٹری نورس جا رہے ہیں اور ان کے اندر ٹری ان کے اندر ہم نے آپرینٹس ڈالے ہوئے ہیں اب اگر ہمیں ایک آپریٹر ملے تو ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں گے کہ سٹیک کے اندر سے ہم دو آپرینٹس کو پاپ کریں گے کیونکہ دیکھیں ہمارے جتنے آپریٹرس ہیں وہ بائنری ہیں یہ شرط ہم نے لگائی ہوئی ہے اور شروع میں جو انفکس ایکسپریشن ہمیں ملا تھا اس کے اندر بائنری آپریٹرس ہی موجود تھے جس کا ہم نے پوسٹ فکس ایکسپریشن بنایا اور اس کے بعد اسے ہم یہ ٹری لائک اسٹرکچر بنا رہے ہیں اسٹیک سے جو دو نوٹس پاپ ہوئے ان دو نوٹس کو اب ہم ایک پیرنٹ نوٹ سے لنک کر دیں گے اور اس پیرنٹ نوٹ میں وہ بائنری آپریٹر چلا جائے گا اچھا کہنا تو اس طرح ذرا آسان لگتا ہے لیکن میرا خیال ہے سمجھنے کے لیے ہم اس کی اب ایک مثال دیکھتے ہیں جو کہ میں اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہم ایک انفکس ایکسپریشن کو لے کے اس کی پوسٹ فکس فارم سے شروع ہو کے ایک ایکسپریشن ٹری بناتے ہیں جس میں ہم یہ دو کاروائیاں کریں گے جس میں کا استعمال ہوگا تو آئیے اس مثال کی جانب میرے پاس اب ایک پوسٹ فکس ایکسپریشن ہے جو کہ فرض کریں شروع میں انفکس فارم میں تھا اے بی پلس سی ڈی ای پلسٹار یہاں پہ اگر میں کہوں کہ اس کو ایویلویٹ کرو تو آپ اپنے پرانے الگردم سے یقیناً اس کو ایویلوٹ کر سکتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے اب ہم ایک ایکسپریشن ٹری بنائیں تو اس کے نیچے میں نے اسٹیک فی الحال ایک ایم ٹی کے طور پہ دکھایا ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اندرونی طور پہ وہ ارے کے ذریعے بن رہا ہے یا لنک لسٹ کے ذریعے بن رہا ہے یہاں پہ ہم اسٹیک کی حد تک محدود اپنے آپ کو رکھیں گے کہ بھی ہمارے پاس اسٹیک ایک data type ہے یا اس کے بعد بی بھی آ گیا تو ان دونوں کے ساتھ میں نے یہ کیا کہ دونوں کے میں نے دو ٹری نوٹس بنائے جو کہ میں ان سرکل کے ذریعے دکھا رہا ہوں اور ان کو دونوں کو میں نے پش کر دیا البتہ یہاں پہ دیکھیے میرا اسٹیک جو ہے وہ دانی جانب گرو کر رہا ہے یہ جو ٹاپ میں نے دکھایا ہے جیسے جیسے یہ سٹیک میں اور آئٹم آئیں گے یہ ٹاپ جو ہے یہ رائٹ کی طرف جانا شروع ہو جائے گا بجائے یہ کہ میں اس کو ورٹیکل صورت میں دکھاؤں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سٹیک کے نیچے میں وہ ٹری آپ کو دکھانا شروع کر دوں یہاں پہ یہ دو نوٹ جو ہیں یہ اب سٹیک میں چلے گئے اچھا اب واپس جب ہم ایکسپریشن میں جائیں گے تو اب ہمیں ملے گا ایک آپریٹر وہاں پہ ہم نے یہ سوچا تھا یا ہمارا ایلگر یہ کہتا ہے کہ اسٹیک میں سے دو آپرینس پاپ کرو اور وہ یقیناً ہم ڈال چکے ہیں کیونکہ ہمارا ایکسپریشن ہی ایسا ہے اس میں بائنی آپریٹرس ہیں تو جب ہم پاپ کریں گے دو دفعہ تو ہمیں یقیناً وہ دو آپرینٹس ملیں گے تو آئیے واپس اس جانب کہ اب میں جب پلس تو پلس چونکہ آپریٹر ہے تو میں اب ان دوپرینس اے اور B کو پاپ کرتا ہوں اور یہ جو پلس ہے اس سے بھی میں ایک ٹری نوڈ بنا لیتا ہوں اب ٹری کے اندر نوڈ کے اندر دیکھیے میں اے بی جو ہے آپرینس اور آپریٹر بھی ڈال رہا ہوں اور یہ ٹری نوڈ کے اندر جا رہا ہے اور ٹری نوڈ خود اسٹیک میں جاتا ہے یہ نہیں کہ میں پلس اے بی اور یہ اسٹار یہ جو کیریکٹر ہیں ان کو اسٹیک میں ڈال رہا ہوں نہیں میں ٹری نوڈس کو ڈال رہا ہوں اور ٹری نوڈ میں دیکھیے پلس بی جا سکتا ہے یہ میں نے ٹری نوڈ میں سہولت رکھی ہے اچھا اب دیکھیے میں نے کیا کیا کہ میں نے پلس کا ایک نوڈ بنایا اور ہر ٹری نوڈ کا لیفٹ اور رائٹ پوائنٹر ہوتا ہے تو دیکھیے میں نے اس کے لیفٹ کو اے کی طرف پوائنٹ کر دیا ہے اور اس کے رائٹ لنک کو بی کی جانب پوائنٹ کر کے یہ چھوٹا سا ٹری بنا کے اور جو پلس والا نوڈ ہے اس کو اب میں سٹیک پہ پش کر دیتا ہوں لیکن اصل میں ہوا یہ کہ یہ جو سب ٹری ہے اس کی روٹ جو ہے وہ سٹیک میں چلی گئی لیکن بکیا ٹری جو ہے وہ میموری میں کہیں نہ کہیں موجود ہے تو میرے پاس اب سٹیک میں اس طرح میں سوچتا ہوں کہ یہ سب ٹری جو ہے اب چلا گیا اب آگے چلتے ہیں آگے آیا سی تو دیکھیے سی سے ڈی سے اور ای سے میں نے تین نوٹس بنائے اور ان تینوں کو میں نے سٹیک پہ پش کر دیا اور اس وقت ٹاپ جو ہے وہ ادھر ہے جہاں پہ دیکھیے میں نے ای e کو ڈالا ہوا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو پلس جب پاپ ہوا تو پلس نے اوپر والے جو ٹاپ ٹو ایلیمنٹس ہیں سٹیک کے ان کو پاپ کیا پہلے نکلا ای e اور اس کے بعد نکلا ڈی تو اس ترتیب سے دیکھیے میں نے اب ڈی اور ای e کو پلس والے نوٹ کے ساتھ لنک کر کے اس کو واپس پش کر دیا ہے تو اسٹیک کے اندر اب اصل میں ٹاپ پہ یہ پلس نوڈ ہے اس کے نیچے سی نوڈ ہے اور اس کے بعد وہ شروع والا پلس نوڈ ہے جس کے دو لنکس اے اور بی کی جانب جاتے ہیں آگے چلیے اب میرے پاس آپریٹر آیا اسٹار اب میں دو چیزیں پاپ کرتا ہوں اور وہ پاپ کیا ہوئی ایک یہ سب ٹری ڈی والا جو کہ پلس سے جڑا ہوا ہے اور وہ سنگل نوڈ سی والا تو دیکھیے میں نے اب اسٹار کو ملٹیپیکیشن کو ایک نوٹ میں ڈال کے ٹری نوٹ بنا کے اس کے لیفٹ چائلڈ کو سی کو اس کا لیفٹ چائلڈ بنا دیا اور یہ جو ڈی ای والا پورا سب ٹری تھا جو کہ پلس سے جڑا ہوا تھا اس کو میں نے اس کا رائٹ نوٹ بنا دیا اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب آخر میں وہ ایک اسٹار آخری ملے گا تو پھر کیا ہوگا اور دیکھیے اب یہ مکمل ایکسپریشن ٹری بن گیا اس کو دوبارہ دیکھ لیجیے کہ پریسیڈینس کے حساب سے اگر آپ اس کی انفکس فارم نکالنا چاہیں تو آپ اس کو ٹریورس اپ کر سکتے ہیں وہ کیا بنے گی اے پلس بی ملٹیپلائیڈ پلائڈ بائی سی ملٹیپلائیڈ پلائڈ بائی ڈی پلس ای اور یقیناً یہاں پہ وہ پرنتس نہیں ہیں لیکن ہم وہ ان آرڈر کے ذریعے اگر چاہیں تو ہم وہ ڈال سکتے ہیں یہ ہے ایکسپریشن ٹری اور دیکھیے کس طرح ہم نے اپنا ایک اور ڈیٹا ٹائپ سٹیک کو استعمال کیا اور اس کو استعمال کرنے سے اور پھر ہمارا وہ بھی الگوریتم استعمال ہوا کہ ان کو ہم پوسٹ فکس میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں تو اس سے ہم پوسٹ فکس ایکسپریشن بنوا کے اس ایلگریڈم سے پھر ایک اسٹیگ کو استعمال کر کے جو کہ ہم نے ٹیمپلیٹس کے ذریعے تیار کیا ہوا ہے کہ اس میں ہم جس قسم کا ایلیمنٹ ڈیٹا ڈالنا چاہیں ہم ڈال سکتے ہیں کتنی آسانی سے ایک چھوٹے سے الگریدم کے ذریعے ہم ایک پوسٹ فکس ایکسپریشن سے ایک پارس ٹری یا اس کا ایکسپریشن ٹری بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں ایکسپریشن ٹری کی گفتگو ختم کرتا ہوں یقیناً میں نے کہا تھا کہ یہ گفتگو اتنی چھوٹی نہیں اس ایکسپریشن ٹری کا بلکہ جنرل پارس ٹریز اور اس قسم کے جو لینگویج جو پارسنگ میں ٹریز بنتے ہیں ان کا استعمال کمپائلرز میں لینگویج ریکگنیشن میں ڈیٹا بیسز میں بلکہ کہیں جہاں بھی آپ کچھ لینگویج پروسیسنگ کریں چاہے وہ ہماری بولنے والی لینگویجز ہوں انگریزی اردو فارسی یا جو بھی یا یہ کمپیوٹر لینگویجز ہوں وہاں پہ ان ٹری لائک اسٹرکچرس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس بنا پہ یہ کمپائلر جو ہیں اپنی کاروائی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں بلکہ سوچیے کہ ابھی ایک دو سال میں آپ یہ پورا کورس خود پڑھ لیں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کمپائلر جو ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں میں نے بات یہ شروع کی تھی تھری لائک سٹرکچرز کی مثال کے بارے میں یعنی کہ یہ تھری لائک سٹرکچرز کمپیوٹر سائنس میں اور کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی میں نے آپ کو ایکسپریشن تھری دکھائی ہے آئیے اب میں آپ کو ایک اور ایک انتہائی اہم مثال کی جانب لیا چلتا ہوں جو کہ ڈیٹا کمپریشن میں استعمال ہوتی ہے اور وہ ہے ہفمن ان کوڈنگ اب اس سلائیڈ جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا اس کا ٹائٹل میں نے اس طرح دکھایا ہے other users of binary tree Huffman encoding Huffman encoding kya? woh chand baateh yaha peh mein aap ko dikhata hoon pehli baat ke data compression plays a significant role in computer networks aghli baat to transmit data to its destination faster it is necessary to either increase the data rate of the transmission media or simply سینڈ لیس ڈیٹا پہلی بات میں نے یہ کہا ہے کہ ڈیٹا اگر آپ نے بھجوانا ہے کمپیوٹر نیٹورکس کے ذریعے تو وہاں پہ کمپریشن کا استعمال جو ہے وہ نہایت اہم رول ادا کرتا ہے اور دوسری بات کہ اگر آپ نے ڈیٹا کسی جگہ بھجوانا ہے تیزی سے تو یا تو آپ اس کا ڈیٹا ریٹ جو ہے اس کو بڑھا دیں یعنی کہ آپ اس کی سپیڈ بڑھا دیں جیسے کہ آپ کے پاس ماڈمس ہیں وہ ذرا ہائی سپیڈ موڈم استعمال کر لے یا سمپلی سینڈ لیس ڈیٹا یعنی کہ کسی طرح کم ڈیٹا بھیجوائیں لیکن یہ نہ ہو کہ انفارمیشن کم ہو جائے انفارمیشن اتنی ہی رہے اور ڈیٹا جو ہے وہ وہاں پہ, پہ پہنچ جائے اب یہ دو باتیں ہیں کہ میں نے ڈیٹا کچھ بھیجوانا ہے فرض کریں وہ ڈیٹا ایک فائل ہے یا وہ کوئی امیج ہے یا کوئی ایسے ڈیٹا ہے جو کہ میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی کو بھجوانا چاہتا ہوں اور یقیناً آپ چونکہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دونوں باتیں آپ پہلے سے جانتے ہوں گے کہ انٹرنیٹ میں ڈیٹا ایک جگہ سے دوسرا جگہ جب آپ پہنچاتے ہیں تو آپ خود چند ایسی باتیں کرتے ہیں کہ فرض کریں آپ نے ایک فائل بھجوانی ہے ورڈ فائل ہے یا کوئی ٹیکسٹ فائل ہے آپ عموماً اس کو کمپریس کر دیتے ہیں جس طرح وہ زپ روٹین آپ استعمال کریں یا کوئی اور ایسی روٹین استعمال کریں جو کہ اس ڈیٹا کو کمپریس کر دیتی ہے اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی فرض کریں ون میگا بائٹ فائل جو ہے وہ کمپریس ہو کے ستر فیصد کم ہو جاتی ہے یعنی کہ صرف تیس فیصد ڈیٹا باقی رہ جاتا ہے اور جو آپ کا ریسیور ہے وہ اس کو کمپریس کر کے واپس وہ فائل اس کو اوریجنل صورت میں لے آتا ہے یہ تو ایک طریقہ ہے کہ ڈیٹا کمپریس کر دیں دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر میں بینڈ ویٹ پڑھا دو یعنی کہ فرض کریں میرے پاس عام تارے میں استعمال کر رہا تھا اس کی بجائے میں اب فائبر کو استعمال کرتا ہوں یا میرے پاس ایک سلو موڈم ہے اس کو میں ایک تیز موڈم سے ریپلیس کر دیتا ہوں یعنی کہ میں اس میڈیا میڈیم کو چینج کر دیتا ہوں جس کے ذریعے ڈیٹا جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے اس کی بنا پہ بھی ڈیٹا جو ہے وہ تیزی سے چلا جائے گا تو یہ دونوں باتیں ہیں اب ان میں سے یہ جو دوسری بات ہے کہ میڈیا کو چینج کرنا یعنی کہ تار کو ریپلیس کر دو فائبر سے وہ خیر الیکٹریکل انجینئرنگ یا کمیونیکیشن انجینئرنگ کا ایک حصہ ہے وہاں پہ جو انجینئر ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیٹا ریٹ کیسے بڑھائیں یعنی کہ جو بٹ سامنے بجوانے ہیں وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جو کہ کچھ فاصلے پہ ہے اس ڈیٹا کو تیزی سے کیسے پہنچایا جائے اور اگر آپ کا اس میں انٹرسٹ ہے تو یقیناً انٹرنیٹ پہ آپ یہ پڑھ چکے ہوں گے کہ ڈیٹا ریٹ بڑھانے کی کیا ترکیبیں استعمال کی جاتی ہیں اس میں یقیناً فائبر کا استعمال ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے یہاں پہ ہم اب دوسری طرف جاتے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیم جو ہے سو ہے ہمارے پاس جو موڈم ہے سو ہے میرے پاس ایک فائل ہے یا میرے پاس ایک امیج ہے یا کوئی اور ڈیٹا ہے میں اس کو کمپریس کیسے کروں کس طرح میں اس میں سے انفارمیشن جو ہے ضائع کیے بغیر اس فائل کا سائز چھوٹا کر دوں تاکہ مجھے ایک میگا بائٹ بھجوانے کے بجائے صرف فرض کرے تین سو کلو بائٹس بھجوانی پڑتی ہے یعنی کہ صرف تیس فیصد اوریجنل ڈیٹا کی مقابلے میں اور اگر ایک میگا بائٹ دس منٹ میں جاتا ہے تو یقیناً تین سو جو ہے وہ تو صرف تین منٹ میں اگر وہ لینیئر سپیڈ ہے ڈیکریز تو وہ تین منٹ میں چلا جائے گا یہاں پہ یقیناً مجھے آپ کو اس, اس چیز پہ, پہ کنونس کرنے کی ضرورت نہیں کہ کمپریشن جو ہے وہ اچھی چیز ہے کہ نہیں آپ اس کو خود استعمال کرتے ہیں بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو امیج فارمیٹ ہے یا جے جی پیگ ہے یا دوسرے ایم پیگ جو آپ میوزک کے لیے استعمال کرتے ہیں یا مووی ڈیٹا کے لیے یہ سارے جو اسٹینڈرڈ ہیں یہ ڈیٹا کمپریشن ہی ہیں یہ اور کچھ نہیں کرتے ڈیٹا کو کمپریس کر دیتے ہیں تاکہ اس کا ٹرانسمیشن ٹائم جو ہے وہ کم ہو جائے اب واپس لائٹ کی جانب آئیے میں یہی باتیں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ امپروو ریگارڈ ٹو transmission میڈیا has led to increase in the rate یعنی دیکھیے ہم نے جب سے فائبر استعمال کرنا شروع کیا ہے تو ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے ٹیکسٹ امیجز وائس اینڈ ادر ٹائپس آف ڈیٹا ادر ٹائپس مثلا آپ کے جو سیٹلائٹ سے ڈیٹا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے یا ڈیٹا کی کوئی بھی نوعیت ہو اس میں ہم کمپریشن استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا یہ جف جے جی پیگ ایم زپ یہ اس قسم کے کئی کمپریشن الگریدمس یا اسٹریٹجیز کے بارے میں آپ کو پہلے سے کچھ معلوم ہے بلکہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں یا یہ کہ یہ انٹرنیٹ پہ استعمال ہوتی ہیں تو خیر اب ہم یہاں پہ ان سارے الگردمس کے بارے میں تو نہیں پڑھیں گے یہ یقیناً ایلگردمس کا کورس بلکہ ڈیٹا کمپریشن کا ایک پورا کورس ہو سکتا ہے یہ انشاءاللہ ہم ایلگردمس کے کورس میں یہ دیکھیں گے کہ یہ کمپریشن ہم کیسے کرتے ہیں یا یہ مختلف کمپریشن الگریدمس کیسے کام کرتے ہیں یہاں پہ ہم ایک خاص الگریدم کے بارے میں ڈسکشن کریں گے جو کہ ڈیٹا کمپریشن کرنے کے لیے بائنری ٹریز استعمال کرتا ہے اور یہ بڑی سمپل سی اور بڑا ایفیشینٹ میتھڈ ہے جس کو آپ دیکھ کے فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور یقیناً اس کا استعمال ایسے ہے کہ جو جے پیگ سٹینڈرڈ ہے اس میں یہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں یہ کمپریشن آپ خود بھی کرتے ہیں لیکن شاید آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے یہ جو موڈمس آپ استعمال کرتے ہیں اپنے انٹرنیٹ کے استعمال کے لیے اس میں بھی کمپریشن ہو رہی ہوتی ہے بلکہ یہ لائو کمپریشن کرتا ہے کہ جیسے ڈیٹا آتا ہے موڈم کے پاس وہ اس کو کمپریس کر کے دوسرے موڈم کو بھیجتا ہے تو کمپریشن کا استعمال اصل میں کافی جگہ پہ آٹومیٹکلی بھی ہو رہا ہے شاید آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہ بھی ہو لیکن پیچھے جو کاروائی ہو رہی ہے موڈم کے اندر یقیناً وہ یہ کمپریشن کر رہا ہے ہاں آپ اس کو ڈیسیبل ضرور کر سکتے ہیں لیکن عموماً یہ موڈمز بھی کمپریشن کرتے ہیں اب آئیے ہم ایک خاص الگ جو ہفمن انکوڈنگ جس کا میں نے ذکر کیا اس کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں میں آپ کو اس سلائڈ کی جانب لیا چلتا ہوں کہ ہفمن کوڈ از اے میتھڈ فار کمپریشن فور اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ ڈاکومینٹس یعنی کہ آپ کے پاس ٹیکسٹ ڈیٹا ہو تو آپ یہ ہفمن کوڈ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے یہ خاص طور پہ کافی مفید ہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا جو کہ یہ دوسرے پوائنٹ میں ہے کہ ہفمن کوڈ میکس یوز آف ا بائنری ٹری ٹو ڈیولپ کوڈ آف ویئرنگ لینس فور دا لیٹرز یوزڈ ان دی اور میسج اینڈ ہفم کوڈ از آلسو پارٹ آف دا جے پیگ امیج کمپریشن کمپریشن اور فائنلی یہ بات جو میں نے لکھی ہے کہ دس الدم واز انٹروڈیوسڈ بائی ڈیوڈ ہفمن یہ ایک صاحب ہیں ان 1952 ففٹی ٹو ایز پارٹ آف اے کورس اسائنمنٹ ایٹ ایم آئی ٹی ایم آئی ٹی ایک مشہور یونیورسٹی ہے امریکہ میں اب یہ ہفمن کوڈ کے بارے میں چند ایک باتیں میں نے کہہ دی ہیں کہ یہ کمپریشن ایلوڈم ہے جو کہ خاص طور پہ ٹیکسٹ ڈاکیومینٹ جس میں فرض کریں انگریزی یا کوئی ایسی زبان لکھی ہے جو الفابیٹ استعمال کرتی ہے اس پہ یہ کاروائی آپ یا یہ الگردم استعمال کر سکتے ہیں کمپریشن کرنے کے لیے اور اندرونی طور پہ یہ الگرودم ایک بائنری ٹری استعمال کرتا ہے اب آئیے ہم اس الگردم کے بارے میں کچھ اس کی تفصیلیں تفصیلات دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بائنری ٹری اسٹرکچر جو ہے یہ اس میں کیسے آ جاتا ہے تو اس سلائڈ کی جانب دیکھیے کہ ٹو انڈرسٹینڈ ہفمن ان کوڈنگ اٹ از بیسٹ ٹو یوز اے سمپل جیسے کہ ہمیشہ رہا ہے جب بھی ہم کوئی نیا ڈیٹا سٹرکچر سوچتے ہیں تو عموماً اس کی مثال دیکھ اور مثال کو سامنے رکھ کے پھر ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا سٹرکچر ہے کیا اور اس کا استعمال کیا ہے اور پھر فائنلی اسے ہم کوڈ بناتے ہیں اب مثال کیا ہے ان کوڈ دا تھرٹی ٹو فریز یا ایکچولی 33 تھری کیریکٹر فریز جو فریز ہے وہ یہ ہے ٹرورسنگ تھریڈیڈ بائنری ٹریز اس کو دوبارہ دیکھیے اس میں چار لفظ ہیں اور ان کے درمیان اسپیس بھی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ اس کے آخر میں ایک نیو لائن کریکٹر ہے جیسے کہ آپ اس کو ٹائپ کر رہے تھے تو آپ نے یہ ٹائپ کرنے کے بعد جو انٹر کی ہے وہ دبا دی یعنی کہ یہ ایک مکمل فکرہ ہے یا ایک فریز ہے فریز کے اندر تینتیس کریکٹرز ہیں جس میں یہ جو انگریزی کے کریکٹرز ٹی آر اے وی ای آر ایس آئی این جی اور اس کے بعد دیکھیے اسپیس اس کو بھی میں ایز اے کریکٹر کاؤنٹ کروں گا اس کے بعد -e -d -e -d, پھر, space, پھر لفظ بائنری پھر space, پھر ٹریز اور آخر میں وہ نیو لائن کریکٹر جس سے مراد کہ یہاں پہ وہ فریز ختم ہو گئی اب یہ جو تینتیس کریکٹرز ہیں اس کو میں نے اس فریز کو میں نے اپنے کمپیوٹر سے کسی اور کمپیوٹر پہ بھجوانا ہے اچھا آپ نے اس کے بارے میں یہ گفتگو ضرور کی ہوگی کہ یہ جو انگریزی کے کریکٹرز ہیں یا بکیا لینگویجز کے ان کے لیے آپ بائنری کوڈز استعمال کرتے ہیں اور انگریزی کے لیے خاص طور پہ اس کی کوڈ اے ایس سی آئی آئی یہ کی کوڈ استعمال ہوتا ہے جو کہ شروع میں تو اصل میں سیون بٹ کوڈ تھا لیکن اب عموماً ایٹ بٹ کوڈ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ ایٹ بٹس کے ذریعے آپ انگریزی کے جتنے الفابیٹس ہیں جو ستائیس الفابیٹس ہیں لوور کیس اپر کیس اس کے علاوہ جو آپ کے نمبرز ہیں زیرو ون ٹو تھری اس کے علاوہ جو اسپیشل سمبلس ہیں ڈالر سائن پرسنٹ، ایکسکلیمیشن مارک وغیرہ وغیرہ یہ مجھے امید ہے کہ آپ ایس کی کوڈز کے بارے میں جانتے ہوں گے اندرونی طور پہ یہ ایک ایٹ بٹ کوڈ ہے اب اگر ایٹ بٹس آپ کے پاس ہوں تو اس سے آپ میکسیمم کتنے کیریکٹر بنا سکتے ہیں یا ایٹ بٹ سے آپ کتنے مختلف پیٹرنز بنا سکتے ہیں اس کا فارمولا بڑا سمپل ہے کہ آپ اس کے 256 ویرییشنز uh, بنا سکتے ہیں یعنی کہ 2 ٹو دا 8 یعنی کہ 256 اس کی جو ویلیو uh, نکلی اتنے کیریکٹرس آپ بنا سکتے ہیں انگریزی جو ہے اس میں 27 لوور کیس اور ستائیس چھبیس کیس اور 26 اپر کیس ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کی ٹیبل کو آپ نے دیکھا ہو تو اس میں عموماً کچھ اور کیریکٹر ہوتے ہیں جس میں کچھ کو نان پرنٹبل کیریکٹر کہا جاتا ہے کچھ پرنٹبل ہوتے ہیں اور اس کے بعد کچھ گرافکس کیریکٹر ہوتے ہیں اچھا ایس کی کو تو چھوڑیں واپس آئے آپ اس فریز پہ اس میں ہیں تینتیس کیریکٹر جس میں کچھ انگریزی کے لیٹرز ہیں بکیا اسپیسیز ہیں اور ایک نیو لائن کیریکٹر ہے اسپیس کے لیے ایس کی کوڈ جو ہے اس کی ڈیسیمل ویلو 32 ہوتی ہے اور نیو لائن کیریکٹر کی ایس کی value 10 یعنی کہ 10 ہوتی ہے بکیا جو لیٹرز ہیں ان کے لیے ایس کی value فار ایگزامپل لیٹر اے جو ہے اس کی ڈیسیمل ویلو ایس کی میں 95 ہوتی ہے اسی طرح اپر کیس اے کی value 65 ہوتی ہے یہ آپ ایس کی ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں 33 کیریکٹر بھیجوانے کے لیے مجھے کتنے بٹس بھیجنے پڑیں گے اس کے لیے فارمولا بڑا آسان ہے ہر کیریکٹر جو ہے وہ 8 بٹس کے لیے 8 بٹس جوانے پڑتے ہیں میرے پاس 33 کیریکٹرس ہیں تو 8 ضرب 33 اور یہ فارمولا استعمال کیا ہے میں نے اس سلائیڈ کے پوائنٹ میں اف وی سینڈ as فریز ایز اے میسج ان اے نیٹورک یوزنگ اسٹینڈرڈ ایٹ بٹ we would ٹو سینڈ send 8 پلائی by 30, 33 اور یہ آپ کے سامنے وہ بٹس آ لیکن جو آخر میں میں نے بات لکھی ہے یوزنگ دا ہفمن ایلو وی کین سینڈ دا سیم میسج ود اونلی ہنڈریڈ بٹس کہاں 256 بٹس اور کہاں 116 اینڈ بٹس یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ہم یہ ہفمن انکوڈنگ استعمال کر پائیں تو یہ فکرہ صرف ٹریورسنگ تھریڈ بائنری ٹریز بھیجوانے کے لیے ہم تقریباً 40 فیصد سیونگ کر سکتے ہیں اگر ہم یہ ہفمن کوڈ استعمال کریں آئیے آپ چلتے ہیں کہ یہ ہفتمن انکوڈنگ کیسے کام کرتی ہے یعنی کہ اس کا ایلبریدم کیا ہے اس کے اسٹیپس جو ہے میں اب آپ کو اگلی سلائڈ پر دکھاتا ہوں کہ سب سے پہلے لسٹ all the letters used including the space کیریکٹر یا نیو لائن کیریکٹر بھی الگ ود دا فریوینسی ود وچ دکھر ان دا میسج دوسرا پوائنٹ کنسیڈر ایچ آف پیئر نوٹس دے آر ایکچولی لیف نوٹس فائنلی پک دا ٹو نوٹس ود دا لوسٹ فریکوینسی اینڈ اف دیر از اے ٹائی پک رینڈملی امنگس دوز ود اکول فریکوینسیز اب یہاں پہ ہم ایلبردم کو بہت ہی زیادہ کنسائز فارم میں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک دم تو اس کی سمجھ نہیں آئے گی تو چلے اس, اس کاروائی کو ہم step by step کرتے ہیں تو سب سے پہلے پہلا پوائنٹ کہ لسٹ all letters یعنی کہ آپ کی جو فریز ہے اس کے اندر جتنے بھی لیٹرس ہیں فرض کریں وہ فریز انگریزی کی ہے اس کو ان کے سارے لیٹرس کو آپ لیں اور پھر اسپیس کیریکٹر جو ہے اس کو بھی کاؤنٹ کریں along with the frequency with which they occur in the message اب ہم یہ کرتے ہیں کہ سیدھی ایک مثال لیتے ہیں ہمارے پاس ایک فریز پہلے سے موجود ہے اس کے اوپر ہم یہ الگردم چلاتے ہیں تو بجائے یہ کہ میں صرف انگریزی میں یہ باتیں کروں میں آپ کو وہ ہفمن انکوڈنگ کوڈنگ جو ہے ایگزامپل کے ذریعے آپ دکھاتا ہوں تو آئیے اس سلائڈ کی جانب یہاں پہ لکھا ہے کہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے Traversing Threaded Binary Trees اور ان چار الفاظ کے درمیان تین اسپیسیز ہیں اور آخر میں میں کہہ رہا ہوں ایک نیو لائن کیریکٹر ہے جو کہ ایک انٹر کی دبانے کی بنا پہ اس میں شامل ہو گیا ہے اور چونکہ وہ نان پرنٹبل کیریکٹر ہے تو فی الحال میں اس کو دکھا نہیں رہا لیکن ان انگریزی کے الفابیٹس کے علاوہ تینتیس کیریکٹر میں تین اسپیسیز اور آخر میں ایک نیو لائن کیریکٹر جو ہے وہ بھی شامل ہے اب دیکھیے میں نے کیا, کیا اس میں اب میں ہر لیٹر یا ہر کیریکٹر کی فریکوینسی کاؤنٹ کرتا ہوں اس میں جو نیو لائن ہے وہ ہے صرف ایک جو کہ میں نے این ایل سے دکھائی ہے اس میں تین سپیسز ہیں جو کہ میں نے ایس پی سے دکھائی ہیں اس کے بعد دیکھیے میں ہر لیٹر کو دیکھ رہا ہوں جو کہ اس فکرے میں موجود ہے سب سے پہلے لیٹر اے کو لیتے ہیں وہ ہیں تین اور اگر آپ چاہیں تو اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریورسنگ میں ٹی آر ایک اے یہ آیا اس کے بعد تھریڈڈ میں ایک اے ہے بائنری لفظ جو ہے اس میں ایک اے ہے یہ تین اے ہیں یعنی کہ اے کی فریوینسی تین ہوئی اسی طرح بی جو ہے اس کی فریکوینسی ایک ہوئی اسی طرح ڈی جو ہے اس کی فریکوینسی دو ای البتہ میں نے لکھا ہے پانچ دفعہ آتا ہے اور یقیناً آپ یہ فوراً اس میں سے نکال سکتے ہیں کہ ٹریورسنگ میں ای ہے تھریڈڈ میں ای ہے اور تھریڈڈ uh, میں اصل میں دو ایز ہیں اور ٹریز میں پھر دو ایز آتے ہیں یہ کاروائی اب میں ہر لیٹر کے ساتھ کرتا ہوں لیکن اپنے آپ کو صرف اس فکرے تک محدود رکھوں گا ہاں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یقیناً یہ کاروائی آپ ایک کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے کریں گے آپ عموماً ہاتھ سے یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ الگردم پھر فائنلی ایک کمپیوٹر پروگرام کی صورت اختیار کرے گا لیکن فی الحال ہم یہ پوری مثال جو ہے مینولی ہی کرتے ہیں تو آئیے ہم بکیا لیٹرس کی بھی فریکوینسی اب کمپیوٹ کر لیتے ہیں یہ لسٹ اب پھر بنی جی جو ہے ایک ایچ ایک آئی دو این دو آر پانچ دفعہ ایس دو دفعہ ٹی تین دفعہ وی ایک دفعہ اور وائی جو ہے وہ بھی ایک دفعہ اس فکرے میں موجود ہے اور اس بنا پہ یہ ٹوٹل تھرٹی تھری کیریکٹرز موجود ہیں لیکن دیکھیے فریکوینسیز کے حساب سے میں نے ان کی پوزیشن نہیں یاد رکھی میں نے سمپلی یہ دیکھا ہے کہ کتنے ایز کتنے بیز کتنے ڈیز وائے تک میں نے اس کو کاؤنٹ کر لیا ہے اب ہم یہ کریں گے کہ ان فریکوینسیز اور ان لیٹرز کو یا یہ سپیس اور نیو لائن کیریکٹر کو لے کے ان فریکوینسیز کو بھی لے کے ہم ایک ٹری بنائیں گے تو دیکھیے وہ ٹری کیسے بنتا ہے اگلی سلائڈ کی جانب چلیے یہاں پہ میں نے ان سارے لیٹرز کو سپیس اور نیو لائن کو ایک ترتیب سے لکھ دیا ہے اور کچھ دیکھیے اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جن لیٹرز کی یا جن کیریکٹر کی فریکونسی کم ہے یعنی کہ ایک ہے ان کو میں نے قدرے نیچے لکھا ہے اور جن کی فریکوینسی ذرا زیادہ ہے ان کو میں نے ذرا اونچا لکھا ہے یہ یقیناً صرف مثال کے طور پہ میں کر رہا ہوں کمپیوٹر ایلبردم میں آپ کو اس طرح اوپر نیچے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ صرف ہم یہاں پہ مثال کے لیے اس طرح رکھ رہے ہیں تو اب ہم کاروائی شروع کرتے ہیں دوسرا اسٹیپ اس کا کیا تھا الگا میں یہ تھا کہ جب آپ نے لیٹرز کی فریکونسی نکال لی تو پھر آپ لوئسٹ فریکونسی لیٹرز کو لے کے ان کو لنک کرنا شروع کر دیں بائنری ٹری کی فارم میں تو دیکھیے وہ کاروائی کیسے ہوگی آئیے سلائڈ کی جانے واپس یہاں سے سب سے پہلے میں نے وائی اور وی جو ہے یا وی اور وائی جو ہے ان دونوں کو جوڑ کے ایک چھوٹا سا ٹری بنایا ہے اور اس میں جو میں نے ایک یہ نوڈ ڈالا ہے انر نوڈ اس پہ دیکھیے میں نے دو لکھ دیا ہے یعنی کہ اس نوڈ کی جو فریکوینسی وہ اب دو ہے اور وہ کس طرح بنی کہ جو اس کے دو سب نوڈز یا سب ٹریز ہیں ان دونوں کی فریکوینسیز کو میں نے جمع کر کے یہ نوڈ بنایا آگے چلتے ہیں میں نے دیکھیے کہ جی اور ایچ کو اکٹھا کیا اس سے ایک نیا نوٹ بنایا جس میں میں نے نمبر دو لکھ دیا یعنی کہ اس نئے نوڈ کی جس کے اندر کوئی سمبل نہیں یہ ایک سمپلی نوڈ ہے جس کے ساتھ نمبر ٹو لگا دیا پھر میں نے NL نیو لائن اور B کو جوڑا اس کے بعد دیکھیے اگلا اسٹیپ کیا ہے اب میں D اور I کو جوڑتا ہوں اور اس کا جو نوڈ بنا اس پہ میں نے چار لکھا اسی طرح این اور S کو میں نے اکٹھا کیا تو اس پہ بھی میں نے چار لکھ دیا یعنی کہ اس کے جو دو سب نوٹس ہیں ان دونوں کی فریوینسیز کو میں نے جمع کر کے یہ نوٹ بنایا ہے جس میں دیکھیے میں نے نہ این لکھا ہے نہ ایس لکھا ہے میں نے سمپلی کہا ہے کہ یہاں پہ چار اسٹور ہو گیا اس کے بعد میں نے اے اور T کو کٹھا کیا اور اس نوٹ کو میں نے چھ کی ویلو دی اور دانی جانب میں نے اب یہ جو ایک سب چھوٹا سا بنا تھا دو کا اس کو تین والے اسپیس سے جوڑ کے ایک نوٹ بنایا پانچ تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کاروائی کر کے کیا رہا ہوں کہ میں ان نوٹس کو جوڑتا جا رہا ہوں اور جو اس سب ٹری جو دو لیفٹ اور رائٹ کی فریکوینسیز ہوتی ہیں ان کو جمع کر کے میں اس نوٹ پہ لگا دیتا ہوں تو دیکھیے اس سے جیسے جیسے میں اوپر جا رہا ہوں ان ان نوٹس کی جو ویلیو ہے یا فریکوینسی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور فائنلی ہمارے پاس ایک ٹری بن گیا جس کے ٹاپ نوڈ روٹ پہ 33۔ یہ 33 تھری دے کے آپ فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہے یہاں دیکھیے کہ ایک بائنری ٹری بن گیا اور اس کے اندر ہم نے کچھ انر نوٹ جو ہیں وہ بنائے ہیں جس میں ہم کچھ نمبر رکھ رہے ہیں اور میں نے بتایا یہ کہ یہ جو نمبرس ہیں یہ اس کے سب ٹریز کی جمع سے بنتے ہیں اور فائنلی دیکھیے کہ وہ لیف نوٹس جو ہیں وہ کیا تھے یہ وہ میرے لیٹرس ہیں جو کہ اس فکرے میں ہیں اب یہاں ایک وعدہ تو میرا سچا ثابت ہوا کہ ہفمن انکوڈنگ ان کوڈنگ میں بائنری ٹری استعمال ہوتا ہے اب اس بائنری ٹری سے ہم کرتے کیا ہیں یہ چونکہ آج وقت ختم ہو گیا تو آج یہ گفتگو ہم نہیں کر سکتے آپ آپ کتاب میں اس کے بارے میں ضرور پڑھیے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہ کاروائی مکمل کریں گے کہ یہ بائنری ٹری سے ہم ہفمن انکوڈنگ ان کوڈنگ کیسے کریں گے اور اس سے فائنلی پھر وہ جو میسج ہے ہمارا اس کو ہم کمپریس کیسے کریں گے تاکہ ہمیں ڈیٹا کام بھیجوانا پڑے انشاءاللہ یہ گفتگو اگلی دفعہ جاری رہے گی تب تک خدا حافظ